سریت القرہ یعنی قصہ معونہ؟ اسی ماہ سفر میں دوسرا واقعہ پیش آیا کہ عامر بن مالک ابو برا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور ہدیہ پیش کیا لیکن آپ نے قبول نہیں فرمایا اور ابو برا کو اسلام کی دعوت دی لیکن ابو برا نے نہ تو اسلام قبول کیا اور نہ رد کیا بلکہ یہ کہا اگر آپ اپنے چند اصحاب اہل نجد کی طرف دعوت اسلام کی غرض سے روانہ فرمائیں تو میں امید کرتا ہوں کہ وہ اس دعوت کو قبول کریں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ کو اہل نجد سے اندیشہ اور خطرہ ہے ابو براء نے کہا میں ضامن ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ستر صحابہ جو قرہ کہلاتے تھے اس کے ہمراہ روانہ کر دیے منظر بن عامر سعیدی رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کا امیر مقرر فرمایا یہ نہایت مقدس اور پاک باز جماعت تھی دن کو لکڑیاں چنتے اور شام کو فروغ کر کے اصحاب صفحہ کے لیے کھانا لاتے اور شب کا کچھ حصہ درس قرآن میں اور کچھ حصہ قیام لیل اور تہجد میں گزارتے یہ لوگ یہاں سے چل کر بیر مغونا پر جا کر ٹھہرے آ حضر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خط عامر بن طفیل کے نام جو قوم بنی عامر کا رئیس اور ابو براق کا بھتیجا تھا لکھوا کر حضرت انس کے مامو حرام بن ملحان کے سپرد فرمایا جب یہ لوگ بیر معونا پر پہنچے تو حرام بن بلحان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نامہ دے کر عامر بن طفیل کے پاس بھیجا عامر بن طفیل نے خط دیکھنے سے پہلے ہی ایک شخص کو ان کے قتل کا اشارہ کیا اس نے پیچھے سے ایک نیزہ مارا جو پار ہو گیا حضرت حرام بالملحان رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان مبارک سے اس وقت یہ الفاظ نکلے اللہ اکبر فز تو ورب بال یعنی اللہ اکبر قسم ہے کعبہ کے پروردگار کی میں کامیاب ہو گیا اور بنی عامر کو بقیہ صحابہ کے قتل پر ابھارا لیکن عامر کے چچا ابو برا کی پناہ دینے کی وجہ سے بنی عامر نے امداد دینے سے انکار کر دیا عامر بن طفیل جب ان سے نا ہوا تو بنی سلیم سے امداد چاہی اصیا اور رائل اور زکوان یہ قبائل اس کی امداد کے لیے تیار ہو گئے اور سب نے مل کر تمام صحابہ کو بلا قصور شہید کر ڈالا صرف کاپ بن زید انصاری بچے ان میں حیات کی کچھ رمق باقی تھی اس لیے ان کو مردہ سمجھ کر چھوڑ دیا بعد میں ہوش میں آ گئے اور مدت تک زندہ رہے اور غزوہ خندق میں شہید ہوئے ان کے علاوہ دو شخص اور بھی بچ گئے ایک کا نام منظر بن محمد اور دوسرے کا نام عمر بن امیہ گمری تھا یہ جی دونوں مویشی چرانے جنگل گئے ہوئے تھے ایک آسمان کی طرف پرندے اڑتے نظر آئے یہ دیکھ کر گھبرا گئے اور کہا کوئی بات ضرور ہے جب قریب پہنچے تو دیکھا کہ تمام رفقا خون میں نہائے ہوئے بستر شہادت پر سو رہے ہیں دونوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ کیا کریں عمر بن عمیہ نے کہا مدینہ چلیں اور رسول اللہ کو جا کر اس کی خبر دیں منظر نے کہا خبر تو ہوتی رہے گی شہادت کیوں چھوڑوں الغرض دونوں آگے بڑھے حضرت منظر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو کر شہید ہو گئے اور عمر بن امّیہ کو انہوں نے گرفتار کر لیا اور عامر بن طفیل کے پاس لے گئے عامر نے ان کے سر کے بال کاٹے اور یہ کہہ کر چھوڑ دیا کہ میری ماں نے ایک غلام آزاد کرنے کی نظر مانی تھی لہذا میں اس نظر میں تم کو آزاد کرتا ہوں اسی مارک میں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام عامر بن فہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے اور ان کا جنازہ آسمان پر اٹھایا گیا چنانچہ عامر بن طفیل نے لوگوں سے دریافت کیا کہ مسلمانوں میں وہ مرد کون ہے کہ قتل ہوا تو میں نے دیکھا کہ وہ آسمان اور زمین کے مابین اٹھایا گیا یہاں تک کہ آسمان نیچے رہ گیا لوگوں نے کہا وہ عامر بن فہیرا تھے جبار بن سلمہ جو عامر بن فہیرا کے قاتل ہیں وہ خود راوی ہیں کہ جب میں نے عامر بن فحرا کے نیزہ مارا تو اس وقت ان کی زبان سے یہ لفظ نکلا اللہ خدا کی قسم میں مراد کو پہنچ گیا یہ سن کر حیران ہو گیا اور دل میں کہا کہ کیا مراد کو پہنچے زحاق بن سفیان رضی اللہ تعالی عنہ سے آ کر یہ واقعہ بیان کیا زحاق نے فرمایا مراد یہ ہے کہ جنت کو پا لیا میں یہ سن کر مسلمان ہو گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس واقعے کی اطلاع ہوئی تو آپ کو صدمہ ہوا اور صحابہ کو اس واقعے کی خبر دی کہ تمہارے اصحاب اور احباب شہید ہو گئے اور انہوں نے حق تعلیٰ سے یہ درخواست کی تھی کہ ہمارے بھائیوں کو یہ پیغام پہنچا دیں کہ ہم اپنے رب سے جام ملے اور ہم اس سے راضی ہیں اور ہمارا رب ہم سے راضی ہے